بیسکلی شک میں یومل شک کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جی منیر بھائی اور دوسرا کہ اگر چاند ہو گیا اور جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا انہوں نے انشا وغیرہ تمام نمازیں وغیرہ پڑھ کے سو گئے تھے فون آیا رات میں دو تین بجے کہ چاند ہو گیا ہے کل روزہ ہے تو ان کی تراغی کا کیا بنے گا اب وہ تراغی کا کیا کریں گے وہ تراغی پڑھیں گے ویسے ہی یا اس سلسلے میں تھوڑا کچھ بتا دیں جزا صلی اللہ خیر مبارک اللہ جی رازل بھائی مسئلہ یہ ہے میں نے شاید ایک دن یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ آج کل یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاند کی رویت کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے چاند کی رویت آکا کرویات کو اختر الرویات کو روہیت چاند رکھو رویت پاری عید کرو دو آکل بالغ سی مسلمان شریف آدمی گواہی دیں تب چاند کی گواہی قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ قبول نہیں ہوتی ٹیلی فون پہ خبر ہے جو گواہی نہیں ہے ریڈیو ٹیلیویژن پہ خبر ہے گواہی نہیں ہے شک کا روزہ کتن منا ہے آقا کریم صلی سلسل میں شاعر جو شک کا روزہ رکھتا ہے وہ جو میں لایا اس کا انکار کرتا ہے لہذا اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو تو سو فیصدی نفلی روزہ نہیں رکھے سو فیصدی پکی سے اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چاند شروع ہو چکا تھا تو اس کا فرض ہو جائے گا لیکن نیت یہ کرے کہ اگر فرض ہوا تو فرض نفل ہوا تو نفل یہ نیت غلط ہے یہ حرام ہے نجائز پیورلی نفل نیت سے روزہ رکھے اگر بعد میں پتا چلا کہ اس نے چاند تھا تو اس کا روزہ جو ہے وہ فرض ہو گیا اس کو کبا کی ضرورت نہیں اور اگر جیسا آپ نے کہا کہ جی رات کے بارہ بجے جی دو بجے پتا چلا کہ جی چاند تطرو ہو چکا دوائی مل گئی تو اب تراویوں کی ضرورت نہیں تراویوں میں ویسے بھی فرض ہے نہیں اگر پھر بھی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے تراوی اگر اس وقت بھی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے نہیں پڑھے تو روزہ ہو جائے گا تراوی کا اپنا معاملہ ہے روزے کا اپنا ہے تراوی کے ساتھ روزہ بندہ ہوا نہیں روزے کے ساتھ ترابی بندھی ہوئی صرف ماہر رمضان میں ہے یہ ہے اگر آدمی کسی بار ترابی نہیں پڑھتا تب بھی روزہ رکھے گا اور اگر کسی بار روزہ نہیں رکھتا تب بھی ترابی پڑھے گا